اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ الحمد العالمین الرحمن الرحیم, الرحیم و والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سید نب مولانحمد علیہ و اصحاب اجمعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ابھی في اللہ روحانی کورسز کچھ شروع کیے ہیں یہ تھوڑی سی اس کی وضاحت ضروری ہے اور اس کا طریقہ کار ضروری ہے تاکہ دوستوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے اور کس طرح سے معاملہ چلے گا روحانی ترقی سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے روحانیت پہ کسی نہ کسی مقام پر ٹھہرا ہوا ہے اور کسی طریقے سے اس کو مدد دی جائے کہ وہ اس مقام سے آگے بڑھ کے اس سے اگلے مقام یا اس سے بھی آگے کا سفر جو ہے وہ شروع کر سکے. ہمارے یہاں جب بھی روحانی ترقی کورس وغیرہ کی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں جو کہ انعامل حضرات کی وجہ سے پھیلائی گئی ہیں وہ بیچ میں آ جاتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اس کے اندر یا تو چلے وغیرہ ہوں گے اور اس سے کوئی بڑی شاید کوئی خاص قسم کی قوتیں حاصل ہوں گی اور شاید کوئی زکوٰۃ وغیرہ کا ایک جو کانسیپٹ ہے ان عاملوں کے ہاں کہ اس چیز کی زکٰ دی جا رہی ہے یا اس چیز کی زکٰۃ دی جا رہی ہے ایک چیز تو بڑا واضح طور پہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک روحانیت کے مقامات میں بلند ترین مقام جو ہے وہ مقام دیت ہے اور یہ قرب الہی کا مقام ہے اور ہر مسلمان کو بنیادی طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ترقی کرتے کرتے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس قابل ہو سکے کو اس مقام تک پہنچ سکے ہمارا جب بھی روحانی مقامات کی بات آتی ہے تو عام طور پر ذہن میں یہ غوث قطب دال اوتاد اس قسم کے نام جو ہے وہ سامنے آتے ہیں یہ جو مقامات ہیں روحانیت کے ان کا تعلق انتظامی امور کے ساتھ ہے یہ ایڈمنسٹریٹو رسپانسیبلٹیز ہیں اس کو روحانی مقامات کے ساتھ اس طریقے سے نہیں جوڑا جا سکتا جس طریقے سے ہمارے یہاں جوڑا جاتا ہے بے تحاشا اولیا کرام علیہ مرحمہ ایسے ہیں جو کہ ان میں سے کسی بھی مقام کو چھوئے بغیر غوط سے اوپر کے جو چار مقامات ہیں وہاں پر بڑی سہولت کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں کئی اولیا کرام علیہمرحمہ تو ایسے بھی ہیں کہ ان کو خود اپنے ولی ہونے کا پتہ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود وہ مقامی اقدیت تک پہن جاتے ہیں ہمارے ایک یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید مقام غوث جو ہے وہ سب سے بلند ہے مقام غوث سے بھی اوپر جو ہے وہ مقامات موجود ہیں اور سب سے بلند مقام جو ہے ابدیت ہے اور اس کو کئی مشائخ نے بھی بیان کیا ہے اچھا اب ہمارا جو یہ ہے معاملہ اس میں خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ چلے کو سب سے پہلے لفظ چلے کو سمجھ لیجیے چلے کا لفظ جو ہے یہ چلہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اس کے اندر چالیس دن کا عمل جو ہے وہ شامل ہوتا ہے اور ہمارے ہاں جو عامل حضرات کرتے ہیں وہ اس کے اندر چلہ کے اندر دو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں ترک جلالی اور ترک جمالی یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے اتنی نیند لینی ہے اتنا سونا ہے اتنا پینا ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کے معاملات لیکن ہم جو روحانی کورس کی بات کر رہے ہیں ذہن میں رکھیے کہ اس کے اندر بھی جو مختلف راستے اختیار کیے گئے ہیں وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ تفصیل مل جائے گی اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیحات بھی ہیں اور کچھ صورتیں ہیں ان کی بھی آپ کو تسبیحات دی گئی جس شخص کا جس طرف رجحان میں سے زیادہ ہو اگر کسی سورہ کی طرف ہے تو اس سورہ کے ورد کو استعمال کر سکتا ہے اگر کلم طیبہ کی طرف رجحان ہے تو کلم طیبہ کو اختیار کر سکتا ہے اگر درود شریف کی طرف اس کا رجحان ہے تو درود شریف کو اختیار کر سکتا ہے آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آسانی کے لیے بات کرتے ہیں تو روحانی ترقی کے اندر بنیادی طور پہ ہم کسی ذکر کو اور مراقبے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ تزکیہ کا راستہ جو ہے وہ ہمیں مل سکے اور تزکیہ کی طرف جو ہے وہ ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو سکے جو ضروری چیزیں ہیں اس راستے میں اس کے اندر جیسے سچائی ہے کنات ہے محبت ہے خلوص ہے خلاص ہے رحم دلی ہے آجزی اور انکساری ہے خاموشی ہے خدمت خلق ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ تصویحات کے ساتھ اور ذکر اور مراقبے کے ساتھ جو ہے وہ جن کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ وہ چیزیں جو ہمارے راستے کی رکاوٹ بنتی ہیں اور وہ ہمارے راستے میں چور کی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں ان میں حوث ہے شہوت ہے غصہ ہے لالچ ہے مادہ پرستی ہے انا ہے حسد ہے وغیرہ وغیرہ تو ہماری اس میں کورس کے اندر جو ہے کوشش یہ ہے کہ کسی خاص ایک ذکر کو کسی ورد کو کسی مراقبے کو جو ہے وہ اختیار کیا جائے اور یہ جو مثبت ہماری صفات ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ جو راستے کے چور ہیں ان سے بچنے کی کوشش کی جائے اس کے علاوہ جو بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نمازیں تمام مکمل ادا کی جائے جس میں مقدہ ہو یا غیر موقع ہو یا نوافل ہوں تمام کے تمام کوشش کم از کم کی جائے کہ اس تمام کے تمام مکمل نمازیں ادا کی جائے اور روزانہ ترتیب کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک اب اگر بہت زیادہ کبھی پڑھنا ممکن نہ ہو تو بھلے ایک رکو پڑھ کر ہی بندہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لے زیادہ پڑھ سکتا ہے تو ربہ کر لے اور پڑھ سکتا ہے تو نصف کر لے اور پڑھ لے پڑھ سکتا ہے تو ثلاثہ تک چلا جائے اور پڑھ سکتا ہے پورا پارا پڑھ لے پوری صورت پڑھ لے لیکن مقصد یہی ہے کہ یہ جو ہم ذوقی انتخاب کے لحاظ سے اندر سے صورتیں نکال لیتے ہیں اور ان صورتوں کا جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہ ختم کر دی جائے اور اس کی بجائے ترتیب کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے اور اگر ہماری تجوید درست نہیں ہے تو اس کی اصلاح فوراً لینی جو ہے وہ شروع کر دی جائے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مسلسل کچھ ذوقی انتخاب کے مطابق صورتیں پڑھتے رہتے ہیں تو وہ صورتیں یاد ہو جاتی ہیں ہمیں تو ایسی صورتوں کو پھر ہم نماز میں شفٹ کر دیں گے بجائے علیحدہ سے پڑھنے کے ہم نماز میں پڑھا کریں گے فرائض واجبات جو ہے اگر ہم نوافل اور مستحبات کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ فرائض اور واجبات ہمارے چھوٹے ہوئے ہیں تو ان کی جو قزا ہے ان قزا کی طرف توجہ زیادہ دی جائے گی اور مستحبات اور مباہات کی طرف توجہ کم کی جائے گی اور ہم نے ایک کتابچہ مصنوع اذکار کا جو ہے وہ تیار کیا ہے اس کتابچے کو استعمال کیا جائے اس کو اپنا لیا جائے اس کے اندر تین طرح کے اذکار دیے گئے ہیں ایک وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے ایک وہ جو آپ صبح پڑھا کرتے تھے اور شام کو پڑھا کرتے تھے اور تیسرے وہ ہیں جو علاج معالجے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں چاہے وہ جادو ہو چاہے وہ بد نظری ہو یا اس قسم کی اور کوئی بھی کسی قسم کی منفی شیطانی قوت کا حملہ ہو وہ اس کے لیے ہے تو سب سے پہلے تو نماز مکمل قرآن ترتیب سے اور فرائز و واجبات کی قضاء اور مسنون اذکار کو اپنا لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اذکار اور اواد اور یہ باقی مراقبے وغیرہ جو ہے وہ روحانی ترقی کورس میں داخلہ لے کے ہم سے ان کی اجازت طلب کر لی ہے اس کے اندر ہم نے سلسلہ کے حساب سے بھی پروگرام بنایا ہے جس میں ابھی صرف ہم نے سلسلہ قادریہ کے اسباق جو ہیں وہ ہم نے ابھی رکھے ہیں اپنی فہرست کے اندر باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا رہے گا اور سلسلہ کے علاوہ اگر ویسے بات کی جائے تو لا الہ الا اللہ ہے سورہ الفاتحہ ہے سورہ القوثر ہے پھر سورہ الفلق اور سورہ ناس ہے آیت الکرسی ہے اسما الخصن کسی ایک قسم کا ہمیں اگر رجحان ہو ہم اس کیا ہے استغفار ہے لا حول ولا قوت الا اللہ بلّہ ہے تیسرا کلمہ طیبہ ہے درود ابراہیمی ہے درود چشتیہ ہے فی الحال تو یہ ہیں جو اجازتیں جو ہم نے اس کورس کے اندر رکھی ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے رجحان کے مطابق اور اپنے شوق اور ذوق کے مطابق جو ہے وہ ان میں سے کسی کی اجازت طلب کر لے اور پھر اس کو اختیار کر لے ہاں اگر اس کے علاوہ بعد میں کچھ اور بھی لینا چاہے تو انشاءاللہ اللہ وہ ہم سے کر سکتا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی بیت کی شرط بھی نہیں ہے آپ بس ایک اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں اور ان چیزوں پہ یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں ان چیزوں پہ ذرا توجہ کرنے کی کوشش کریں ہاں جو لوگ اسلام آباد یا راول پنڈی یا مری وغیرہ میں رہتے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ اگر ہفتے میں ایک دفعہ ہفتے میں نہیں تو چلو دو ہفتے میں یا تین ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ وہ ہمارے پاس آ بھی جایا کریں صحبت اختیار کر لیں ہماری خواتین اپنے گھر پر ہی رہیں گی وہ نہیں آئیں گی اللہ تعالی ہمیں توفیقرمائے یہ وضاحت اس لیے بیان ہم نے کر دی کہ کچھ دوست ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ یہ جب کورس اناؤنس کیا گیا ہے تو انہوں نے اس کا مذاق کے انداز میں اس کو لیا ہے اس پہ انہوں نے ہنسی اڑائی ہے تو ہم نے چاہا کہ ہم ذرا تفصیل بیان کر دیں آپ یہی سمجھ لیجئے کہ آپ اس کو چلے کا تو یہ ہوتا ہے کہ چلہ تو چالیس دن بعد عام طور پہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد صرف اس کی مداومت کی جاتی ہے اور اس میں جیسا ہم نے کیا کے ترک جلالی اور ترک جمالی ہوتا ہے لیکن یہ روحانی کورسز ہے اس میں کوئی ترقِ جلالی کوئی ترک جمالی نہیں ہے اور چالیس دن کے بعد مداومت کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر مداومت نہ کرنا چاہیں اسی کو جاری رکھنا چاہے تو سبحان اللہ اس میں کیا ہار جائے ہاں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ 40 روز کے بعد مداخمت پہ جاتے ہیں اور پھر کوئی اور ذکر جو ہے اس کی درخواست کر دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہم اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے آ, اصل مقصد ہمارا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب جو ہیں ان کو تزکیہ کے راستے پہ لایا جائے ہاں یہ جو معاملات پہلے ہم نے بیان کیے ہیں جس کے اندر ہم نے کہا جیسے کرمراقبہ اختیار کیا جائے گا تزکیہ کے راستہ سچائی کنات محبت خلوص وغیرہ اس کے اندر ایک اور بہت اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نفس کو جو فیڈ کرنے والی چیزیں ہیں وہ چیزیں جو نفس کے لیے غذا کی حیثیت رکھتے ہیں رکھتی ہیں ان تمام چیزوں سے بہرحال ہمیں بچنے کی حتی الامکان کوشش ضرور کرنی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمت دے اور ہمیں اور اس کی ازن توفیق ہمیں حاصل ہو تاکہ ہم اس راستے پر چل سکے وہ صلی اللہ علیہ خیر خلق ہی سیدن مولانا محمد علیہ وصحب اجمائین یا یار ہمارا